إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل من جباله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلّت والسلام علیک شفیع والسلام خاتم الانبیاء وسلم علیکم المبیامرسلیم ولی اجمعین محترم حضرات آج کی یہ محفل مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آبری کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی اور آپ کے اس جہان کو قدم میمنت لزوم سے سرفراز فرمانے کی یاد منانا دراصل اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے انتہائی فخر اور سعادت کی بات ہے اور یہ اس لیے کہ اگر ربیع الاول شریف کے دامن میں نبی آخر الزما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بےست نہ ہوئی ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ نہ تو کعبہ قبلہ ایمان ہوتا نہ نزول قرآن ہوتا نہ اسلام ہوتا نہ ایمان ہوتا یہ ساری بہاریں اور یہ ساری رونقیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تفیل اور ان کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ملی اور یہ خوشی کا اظہار اور اس کے لیے یہ سارا اہتمام اور میری اور آپ کی یہاں پر یہ حاضری یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ میں آپ کو بتلاؤ کہ حضور علیہ سلاد و تسلیم کے اس جہان میں جل وگر ہونے سے سینکڑوں برس پہلے میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا وقت اس کی اجازت بھی نہیں دیتا میں اتنا عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جنا ولاۃ و تسلیم اس جہان میں تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان سینکڑوں برس کا سینکڑوں برس کی مدت درمیان میں موجود ہے ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن آپ دیکھیں کہ انبیاء سابقین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف لانے کی بشارتیں اپنی اپنی امتوں کو دیں اور قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں باز اور ان کے خطبے کو بڑے شروبت کے ساتھ سورہ صف میں جو کہ اٹھائیسویں پارے میں ہے اس میں ذکر کیا فرمایا مریم یا بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے یہ فرمایا انی رسول اللہ علیہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مصدما میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یعنی و مبشرم بے رسول اور میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول مقدس اور ایک رسول معظم کی یاتی بعدی کہ جو میرے بعد تشریف لائیں گے اس مہو احمد جن کا نام احمد ہوگا اب آپ دیکھیے کہ یہاں کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اپنی تشریف لانے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے دو مقصد بیان فرمائے دنیا میں تشریف لانے کے کہ ایک تو یہ کہ میں تورات کی تصدیق کروں اور یہ بتلاؤں کہ تورات واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں اور اپنی بےسط کا اور اپنے دنیا میں تشریف لانے کا دوسرا مقصد کیا بیان فرمایا کہ مبشرم بے رسول کہ میں تمہیں ایک رسول معظم کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے تشریف لایا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مخبرم بے رسول کہ میں تمہیں ایک رسول کے آنے کی خبر دینے کے لیے تشریف لایا اور نہ یہ فرمایا مولنم برسول رسول کہ میں تمہیں ایک رسول کے بارے میں یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ رسول میرے بعد تشریف لائیں گے نہ مخبرم فرمایا نہ مولم فرمایا بلکہ فرمایا مبشرم برسول رسول بات کیا ہے محبرن خبر دینے یا اعلان کرنے اور مبشرن اور بشارت دینے ان میں کیا فرق ہے یہ فرق آپ سمجھ لیں تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آبری کے موقع پر مسلمان کیوں خوشی کا اظہار کرتا ہے کیوں مسرت اور شادمانی کے لیے یہ سارے اہتمام اور یہ تس کو احتشام کرتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ خبر تو خوشی کی بھی ہوتی ہے خبر دینا غمی کی بھی ہوتی ہے اسی طرح سے اعلان خوشی کا بھی ہوتا ہے اور غمی کا بھی ہوتا ہے خبر جو ہے وہ خوشی کی بھی نہیں ہوتی غمی کی بھی نہیں ہوتی ایسی ہی خبر ہوتی ہے اسی طرح سے اعلان بھی نہ خوشی کا ہوتا ہے نہ غمی کا ہوتا ہے غرضیے کہ خبر کی بھی تین قسمیں ہیں اور اعلان کی بھی تین قسمیں ہیں ایک خبر وہ جس کو سن کر جس کو خبر دی جائے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم وہ کہ ایسی خبر دی جاتی ہے جس سے غم حاصل ہو جاتا ہے اور ایسی خبر جس سے نہ خوشی نہ غم اسی طرح سے اعلان کا بھی یہی حال ہے لیکن بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس کو سن کر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے چہرے پر بشاشت اور چہرے پر شادمانی کے آثار ابھر کر آ جاتے ہیں اسی لیے جو ہے ایسی خبر کو بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے علامہ قاضی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ بشارت کیسے کہتے ہیں, فرماتے ہیں السار بشارت اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس سے چہرے پر نمایاں طور پر یہ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں کہ سننے والے کو اس سے بڑی شادمانی اور مسدت حاصل ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے بشارت کہا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ عال نبی علیہ السلط نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں خبر دینے کے لیے آیا ہوں ایک رسول کی یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک رسول کے آنے کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں نہیں بلکہ یہ فرمایا مبشرم برسول رسول کہ میں تمہیں ایک رسول معظم کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ وہ میرے بعد تشریف لائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ ربیع الاول میں تشریف لانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی آپ کے اس جہاں محنت لزوم سے سرفراز فرمانے سے پہلے سینکڑوں برس پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو یہ خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے چلے آئے ہیں تو یہ بڑی مست اور شادمانی کی محفل ہے اور اس محفل کی عظمت اور اس محفل کا تقدس میں کیا کروں یوں سمجھ لیں کہ یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل اور یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ محفل جس طرح سے آقا کے آنے کی محفل یہ محفل پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے اور آقا ہے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے یہ بھی جو ہے انتہائی غلط سوچ ہے اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم مدینے سے دور ہیں لیکن مدینے والا تو ہم سے دور, دور نہیں اور وہ اگر تشریف لائیں تو اس میں تعجب اور حیرت کی بات کیا ہے اور یہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آسمان پر جو چاند اور سورج چمک رہے ہیں اس کو ذرا آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کا یہ نور بہت ہی کم وقت میں ایک لمحے میں ہزاروں برس کی مسافت کو چیرتا ہوا چاند ایک آن میں چاند اور ستاروں کو دیکھ کر پھر جو ہے آپ کے طرف لوٹ آتا ہے تو یہ تو آپ کے آنکھوں کی نورانیت اور آپ کے آنکھوں کے نور کا یہ عالم ہے تو وہ ذات جو سراپا نور ہو اس کے لیے جو ہے وہ مدینہ منورہ یا کائنات جہاں کہیں بھی مسلمان اپنے آقا کی یاد میں محفل منعقد کیے ہوئے ہو اور وہ جلب ہو جائیں اور وہ اپنی تشریف آوری سے ہم گناہ کو مشرف اور خوشبخت اور خوشبختی سے ہمیں نواز دیں تو اس میں کون سی تعجب اور حیرت کی بات ہے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل اور یہ میں نے یہ ایسے ہی جو ہے ارض نہیں کر دیا بلکہ یہ حقیقت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ کا دربار اور آپ کا آستانہ وہ ہے کہ جہاں قسمت بنتی بھی ہے اور جہاں قسمت جو بگڑتی بھی ہے کون نہیں جانتا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دامن رسول سے جب تک آستانۂ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے کی چوکھٹ پر جب تک جو ہے وہ حاضر نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ان کو کون جانتا تھا کون ان کو پہچانتا تھا کوئی بھی نہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں اور دامن مصطفیٰ سے جب وہ وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر عالم کیا تھا پھر عالم یہ ہوتا تھا حضرات صحابہ کے فرماتے ہیں اور جلیل القدر صحابی اور خلیف دو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے سے جب گزرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سردار آ رہے ہیں اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ فلک پر بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے فلک پر نہ بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے چشمے بی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا بلال حفشیر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مرتبہ اور وہ مقام اس وقت حاصل ہوا اور ان کی قسمت اس وقت بنی جبکہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انہوں نے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا اور یہاں قسمت بگڑتی بھی ہے اجڑتی بھی ہے اور وہ اس طرح سے ایک شخص سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو کہ ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے حضور سے دعا کے لیے درخواست کیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو تھوڑا بہت اللہ سے تمہیں مل جائے اور اس پر صبر اور شکر کر لیا جائے یہ اس بہت زیادہ سے اچھا ہے کہ جس میں شکر گزاری نہ ہو بارہ عرض کی حضور دعا فرما دیجئے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی دعا کی قبولیت اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس قدر مال کی بہتات ہو گئی اس قدر وہ امیر و کبیر ہو گئے کہ مدینہ منورہ کی وادیوں میں ان کے مال کے لیے جگہ کی گنجائش نہیں رہی اسی اسنا میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوات کی وصول یابی کے لیے بھیجے گئے اپنے کارندوں کو اور اپنے قاصدوں کو بھیجا کہ زکات وصول کریں جب یہ کاسف اور جب یہ زکات وصول کرنے والے پہنچے تو کہنے لگا کہ میں سوچوں گا اور اس کے بعد جو ہے کچھ پیش کروں گا یعنی یہ کیا بات ہوئی بات یہ ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور آپ کی چوکھٹ سے اس طرح سے روگردانی اور انحراف شروع ہو گیا عالم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب پردہ فرما لیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو یہ زکات لے کر حاضر ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زکات وصول نہیں کی گئی تو میں بھی تمہاری زکوات جو ہے قبول نہیں کروں زکات کو قبول نہیں فرماتے کہ جب خلیفہ اول نے تمہاری زکات وصول نہیں کی اور قبول نہیں کی تو میں بھی تمہاری زکوات وصول نہیں کرتا اور قبول نہیں فرماتا غرض یہ کہ حضرت صدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شخص اس طرح سے دنیا سے چلا گیا اور اس طرح سے بارگاہ مصطفیٰ سے یہ ایسا مردود ہوا کہ عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے یعنی دور خلافت میں بھی اس کی قبولیت اور اس کی پذیرائی نہیں ہوئی تو یہ ہے کہ اس طرح سے اس کی قسمت بگڑی ہے کہ جو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ سے اور آپ کے دربار سے اس طرح سے انحراب کرتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا ہے اور یہ حقیقت تو میں عرض یہ کر رہا تھا رب الاول کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری میں یہ محافل منعقد کرنا اور آپ کی یہ یاد منانا یہ دراصل قرآن کا حکم بھی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قل بفضل اللہ وب رحمتی فلجف رہو کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی اور مست کا اظہار کریں اور یہ ان کے لیے اس مال سے بہتر ہے کہ جو وہ جمع کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق جو لوگ جو اہل ایمان جو خوش نصیب خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس طرح سے شادمانی اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ محافل منعقد کرتے ہیں اور, اور اس طرح سے خوشی کا جو ہے اپنے خلوص نیت کے ساتھ جب اس طرح سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کون جو ہے قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہے وہی قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آبوری کی خوشی ہے اور جن کو خوشی نہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس موقع پر جو ہے کیا کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ جو ہے جناب وہ اپنے گھروں کی روشنیاں بھی جو ہے جناب اس روز بجھا دیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ جناب اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن جو خوشی کرنے والے ہیں وہ کچھ پا لیتے ہیں اور جو اس میں خوشی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے دنیا اور آخرت میں وہ اپنی محرومی کا جو ہے وہ سامان تیار کر لیتے ہیں اور جو